تو موسیٰ اپن قوم کی طرف پلٹا غصہ میں بھرا افسوس کرتا کہا اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نی اچھا ودا نہ تھا کیا تم پر مدت لمبی گزری آ تم نہیں چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نی میرا ودا خلاف کیا